اور <سؤال> رضا <سؤال> الحر بکر بریم الخر بد آ جنگ ختلی کی انکزر آئی تدرا الہرو خد آدیش تدبیر خارن کو نہیں بتا رہ تم الخر کو خود آ جنگ بحقت یا عبارت نے تصدیرنا خفیہ تصدیر نہ کار حج جو عرفا حج بحقت جو محفوظ عرفات نے جواب شارے جواد و حالات کتنے چکھے خدا او ادا کو مانا تبھی دے خدا کو مانا تبھی دے او قطر دے حرام دے باپا کو انک بہن ہر کسی بغیر ماتا نے انک بہل کی نو خدا نمرات مسلمان سمراج و تبدیل و و و کر جنگ پہلت کے عبادت تدبیر سے نسرا اسباب میں اعتماد نہ اعتماد نہ کئی حاصل جنگار اسباب دیو راوڑ کی سی قدم ہلاکا کیسرا کنہ ناج کر کے او قیسر کیو حلاقہ دو مجھے مارد ربیر ایساں کینو حلاق شئے پس اللہ عمر دو رکھو دو مارکی لنشو دو کہ اواز چگد مادی راولو دین سگر مادی وہ دو حلاقات مانا صدا او مرشد نزول دو دو ورود دو آیاتنا حدیث صدا ابراہیم مذنیم دو لحاغت کرکی شمان کتفوس ہو بارا دو دے کی دماغ شایفی رحمت اللہ لینا وہ مانا دے کی نما تا دیگر کو ذکر لا پریش عرب ایمان دا ور اوہی تجارت لوک شاہ بار گھر کو بولے کہ دو بار وے رے درال نبی رسالت کے منہ اسلام راؤٹ دارو اسلام کے حقوق نو جزا چھو او شام و دائرات تے جائتن زمانے دا حوالے منہ مخالفت چھو ان کو سمٹ کے رہ دا دی اور مقصد نہ مکامات نہیں مرا تھی توریب نے مارا الم اور گلابانی داغے جو داغے نا تلہار دے جمرات نے ملاقات کی تاب سببی نے المعاری دی تجویز خوشحالی نے مقامات بھی کی باہر کی مشرقین جنگی بدر کیسا نہادہ چنجی دے دی تقریب ابراد تقریب سے مشقت کے سارانہ سرتاؤ نے مراض شعر کی ہم متفق کریں گے کہ تابشہ چاندنی دیو ہے یا خیرات و زارن سب علماء نے سر کافر وقالوا ادخل اور جب ساتھ وقت ما و ناف والله لا تمدن له حاصل انتق یالنا ارینا قد تماما و ستذکر گئی ارثمانا نہیں ہے لو دیا سین ہے ہا ہم تو اس میں ہے ہم مرآم ویار ہربی کا ناسافی کا دول دا ہر سیادر وقال الاجادة سنا قال انه جواب لنزل من الله ان الله يامر اور انلا ترضوا عنا هو ذلك ونيقال قال بعض التارب صحابته لما حوال ترغندل اور جفل فداون كنبوت وديون التحديد قال قال هبل ابن سيار تحدث محمد بہار کے سب کو آبانی صحابوں کو پہ کتال کریں فرصت بند کریں اما مقارب با منعقا کو جاگر پہ کتال میں او دا پہ کتال کی نیوی مقابلہ نیوی صرف حفر الخندق نیفل کنار نوزی کی جائز دیگر دلکی بنابانی اکم کمیدی راچ آغا ہند در کتال اکر سبب نظرک رندی او دا او چہاہند در کتالی میں پہ حفر الخندق خار کولکی مشقق کروکی انکر فردی کے دا پہ چطور داوات کی صورت حس خالق بندے جنہیں وہ ثنا وذکیت نے આવાوز کو تکبر سے پروسن اور ثنا تراضی عام ہے تو ہر کی دفع رسل رسولت الرحم صوت يا حبل حمد دارین علیہ وسلم اور تو متا و بیاتا کو خصوص نہیں کہ لم سر <تصفح> دوست <تصفح> <تصفح> <تصفح> لات فهم زران سكينتنا رئيس وَجَدَتِ الْأَصَامِ إِلَّهَ تَنْغَ إِنَّ الْأَذَا قَضَهُ عَلَيْنَا إِذَا عَرَابِ سِنَّةً هذا الفاظر هو هذا جائز وعين ذا خفر الحمدث وعين ذا خفر الحمدث وعين ذا خفر الحمدث وعين ذا ما فعله